السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفیہ مامیہ ورثہ گروہ موجود تمام برادر گرامی اور ساتھی ہی دوسرا شہر انواع ان انسو تمام سامعین کو شہر سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس جو ہے امیر کبھی صحت المدانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے جو مختلف فرقے ہیں گروہ ہیں ان کے بارے میں ان کے پہچان کے لیے رسالہ لکھا ہے، رسالہ بے نام در درم عارفت مصب علیہ اس کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کو دو درس اس سے پہلے دے چکا ہوں اور ابھی یہ تیسرا درس ہے اس میں جو ہے اس مسلک کے ماننے والے اس میں تصوف جو ہے پہلا اور دوسرا گروہ کا ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہ تیسری گروہ کے بارے میں اور چوتھی گروہ کے بارے میں ترچ معلومات آپ کو دے دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو کل میں نے بتایا تھا امیر کبیر صدر حمدان رحمۃ اللہ علیہ فرماریں تصوف کے کل بارہ فرقے ہیں بارہ گروہ ہیں ان میں سے گیارہ کے گارنگ جو ہے گمراہ لوگ ہیں صرف ایک گروہ جو بارہویں نمبر ہے مذہب علم و سلام ہے وہ جو ہے تصوف کا جو ہاں، سیدھے راستے پر ہے صحیح راستے پر ہے حق کے راستے پر ہے لہٰذا جو ہے ان کے ہمیں اس بات کو پیش کرنا اس ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں ہمارے کردار میں ہمارے گفتار میں سب دین کے نام پہ تصوف کے نام پر ہم ایسے کچھ تو نہیں کر رہا ہوں جو جن کو امیر کبیر علیہ نے گمراہ کا ہے ظالم جل کہا ہے اور ان کو ہنج ان کے باب نے ان کے راستے کو باطل کرا دیا ہے لہٰذا ان کو پہچاننا ہمارے ضروری ہے تو اس میں تیسرا گروہ شمراخیہ ہے حضرت امیر کبیر صدر مدانی فرماتے ہیں مذہبِ شمراخیہ انس تصوب کے گروہوں میں سے تیسرا گروہ مذہبِ شمراخیہ وہ گروہ ہیں کی گوئین یہ لوگ کہتے ہیں محبت قدیم شد جب اللہ سے محبت قدیم ہو جائے گا تو پھر بندے سے امر معروف نئے منکر برخزت پھر امر معروف نہیں منکر کا حکم بندے سے اٹھ جائے گا ہاں جی اور اس پر آپ کسی کے ان کی شہید تکلیف نہیں ہوں گے نہ اس کے کسی کو عمر کرنے نہ نہیں کرنے نہ خود نے کسی اللہ کے عمر پر عمل کرنے نہ نہیں پر عمل کرنے بلکہ اس کے بعد وہ بانگ دف و نی و سما خوشکن اور پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو ہاں جی ڈول ڈماکے اور باجے اور سما سے ہاں جی ان چیزوں کے ذریعے سے جو آل اللہ اللہ کا طریقہ ہے یعنی ہاں جی باجا و بانسری اور سما کے آواز سے خوش ہیں اپنے آپ کو بانگ دف بنے ہوئی ڈھول ڈھول معنی میں نے بانسری اور سما باقی جو ہے دل کو بہلانے والی مختلف خوشالانی سے ہاں کوئی اللہ کے ذکر کے نام پہ کوئی مختلف جو بھی ان کو دل خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کو سرلی آواز میں پڑھ کر ڈھول دھماکے کے ساتھ ناچ گانے کے ساتھ اور باجا بانسری کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اپنی محفل و ملدیس میں اور اس طرح موجی دے حالت کنت اور اپنے اندر ایک مستی کی حالت پیدا کرتے ہیں اور جو ہے پھر اسی کو اپنے لیے دین قرار دیتے ہیں اور اسی نشے میں اور اسی مستی میں مسو جاتے ہیں فرماتے ہیں اور یہ لوگ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ زنان ہم دیگر حلال دانت ایک دوسرے کی جو ہے بیویاں ہر ایک دوسرے کو حلال سمجھتے ہیں اور گوین اور کہتے ہیں کہ یہاں ریاحین یہ گل ریہین ہیں پھول ہیں و نے گل و ریاحان حلال باشت اور پھول اور اور خوشبودار پھول کو سننا جو ہے اور ریاحین کو سونا حلال ہے اور یہ جو ہے شري محرم نامحرم کوئی چیز نہیں ہے گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کئی قوم آزمول عبداللہ شمراخی میں باشد اور یہ ایک شخص ہے جو صوفی خود کو صوبی بزرگ کہ عبداللہ اللہ شمراخی نام کا ایک بندہ ہے اس کے پیروکار ہیں کہ بے صورت صرح در آل اطراف عالم می گردن بظاہر جو ہے خود کو بڑا مسلح قرار دیتے ہوئے دنیا کے کونے کنوں میں گما کرتے تھے وہ فساد میکنن اور فساد پھیلاتے تھے وہ بدترین خلق عالم یشن اور رویا زمین پر سب سے بدترین لوگ یہی لوگ ہیں وہ خون ایشان مبہ و جامیر کمبیر خماتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کا خون مباہ یعنی ان کا قتل کرنے جائز سے کیونکہ یہ لوگ اسلام کے نام پر تصوف کے اس مقدس نام کے نام پر جو ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں تصوف کو جو کہ حقیقت میں صفائے نفس صفائے روح اور پار تشکی نفس کے بہترین اصول اس کے اندر موجود ہیں ان کو پاؤں تلے روڑ کر جو ہے ایک بتت اور لاہو لعب اور کھیل تماشوں کو سما کو جی اور بانجا بانسری بجانے کو اپنے لیے دین قرار دیا اور شریعت کے تمام حدود کو کراس کر کے جن کو اللہ نے حرام کرا دیا اس لیے حلال قرار دے رہے ہیں اللہ امریکہ کا بن فرمایا یہ لوگ جو ہیں ایسے بدبہ لوگ ہیں ان کا ان کا قتل کرنا بھی جائز ہے ان کا خون مباح ہے ہم نے فرمایا اس کے بعد چوری چوتھی گروہ اباہیا کے نام سے گروہ ہیں اباہیا کے نام سے آپ فرماتے ہیں مذہب اہیا ان تصور کے چوتھی گروہ مذہب اباہیہ وہ لوکھ عام کی گوجن یہ لوگ کہتے ہیں مارا ولایت باد داشن نس ویت بادشن ہمیں کسی کو امر بعرو نل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ امر معروف نمل کر برماں نیا مدس امر معروف نہ ملکر ہمارے اوپر نہیں آیا ہے اور اللہ تم کسی چیز کا معمور نہیں ہے اور مال مردم و خون مردم رہ اور لوگوں کے مال اور لوگوں کو جان سے مارنا خود بر خود حلال دانا اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں وہیں سے رہشان باشت اور یہی ان کے اندرونی ایک جسے کو کرنے والی نصیحت ہوتی ہیں کہ گویند اور کہتے ہیں تقلا امر نوعی اور شری جامر امر بم نئے منکر ہیں وہ از برائے اہل ظاہر ہے وہ اہل ظاہر کے لیے آیا ہے اور جو ہے یہ ہم لوگ اہل ہیں ہمیں اس سے کوئی امر و نہیں منکر ہمارے اوپر نہیں ہے وہ ہم دیگر ہنج ہاں جی بےسر رہیں حقائق گوئن اور ایک دوسرے کو یہی باتیں معافی طور پر بتا دیتے ہیں وہ راہ راہ راہ حق گوئن اور اپنی اس باطل راستے کو سب سے زیادہ برحق راستہ کہتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے حق سے دور کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اپنی اس باطل راہ کو حق برحق راستہ کہتے ہیں وہ دانا نو اس کو بر حق جانتے ہیں آ فرماتے ہیں و این قوم در این کفر و ضلالت بشن یہ قوم جو ہے این کفر اور ضلالت گمراہی میں ہے اور یہ بدبخ قوم ہے تو ہمیں کم فرماتے ہیں ایک روح ایسے بھی ہیں تصوف کے نام پہ بے نام اے ہاں جی وہ چیز کو اپنے لیے حلال کرا دیتے ہیں شریعت کسی حلال حرام کا خود کو پابند نہیں سمجھتے ہیں تو ایسے بدبخ لوگ بھی اس مقدس تصغف کے لباس میں بیٹھ کر اسلام کے اندر گوش کر مسلمانوں کے اندر گھس کر اسلام کو بدنام کرنے کی تصوف کے اس مقدس جو ہے راہ کو جو ہے اللہ تک پہنچنے والی اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے والی اس مقدس سے راہ کو بدنام کرتے ہیں ہاں جی تو یہ خصوصاً اس میں آپ نے فرمایا اس پہلوار میں سما ہاں جی دف نے اچھل کو سارے رقص یہ ساری جو ہیں شریعت کے لحاظ سے یقیناً یہ سب مضمون معمال ہیں منقراد میں سے ہیں اگر کوئی ولو ذکر کرتے ہوئے بھی یہ رفتار اپنے اندر ظاہر کرتے ہیں تو شریعت جو ہے ان کو منقرات میں سے قرار دیتے ہیں شریعی پر نہ یہ اقول پہ ہمبر ایسی اجازت دیتا ہے نہ فیل پہ ہمبر نہ تعریر اور شریعت پہ عمل تو یہ سب یقیناً گمراہ گمراہ لوگ ہی ایسا کرتے ہیں پانچواں گروہ ان میں سے گروہ حالیہ کے نام سے ہیں ہیں یہ گمراہ گروہ یہ بھی معرمتِ مذہب حالیہ یہ حالیہ نام کا مذہب وہ لوگ ہیں ان کے کھندال عقائد یہ ہیں کہ عیشا رقص کنت یہ لوگ ناشتے رہتے ہیں یہ ذکر پڑھتے ہیں پڑھتے ذکر پڑھتے ہیں, ہیں نعت پڑھتے ہیں یہ چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ناشتے رہتے ہیں ہاں ذکر پڑھتے ہوئے ناشتنا اذان گرامی جو کہ آج نرواسی دنیا میں عام ہو رہا ہے ہاں جی مسجدوں کو جو ہے نوز نوز ہاں کا جو ہے ایک مرکز بنا رہے ہیں ایک سے مسجدیں ہاں جی بیت اللہ کی بھی توہین ہے اللہ کی اس مقدس ذات کی بھی توہین ہے وہ اس چیز کے لائق ہے اس کی سچی بندگی کیا جائے اس کے درگاہ میں جتنی آزیزی کر سکے آرزی کرے سجدے میں جا کے گر جائے آہو بکا کرے ہاں جی یہ سب تو ٹھیک ہے تصویر تحلیل پر اللہ اللہ پر ذکر فکر تلاوت قرآن پاک کرے اما عبادت بندی ہے لیکن یہ رقص اچھل کود یہ ساری چیزیں امیر کمیر فرماتے ہیں یہ ان گمراہ قوموں کے کردار ہے یہ پاک تصوف سلسلے کے موجود اور ان میں موجود جو کہ عبادت نہیں ہے کیونکہ تصوف حقیقت میں شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے شریعت الگ چیز طریقہ الگ چیز تصوف الگ چیز نہیں ہے تصوف حقیقت میں شریعت پر ہمیں جانبا ہاں جی ہر اس کی جو ہے واجبات مح... مح... مح... واجبات پہ مکمل عمل کرنا اور مستحبت اس پر اکتفا نہیں بلکہ مستحبات پر بھی پورا پورا عمل کرنے کا نام ہے محرمات سے مکمل طور پر اجتناب اور مقرحات سے بھی اجتناب کا نام ہے ہاں جی یہ تصوف ہے تصوف حقیقی پر چل کر ہی انسان اعلیٰ مقامات پر پہنچ جاتے ہیں ناش, ناش کر جو ہے ہاں جی اور خدا کو خوش نہیں کر سکتے خدا کے ذر میں آنسو اگا کر خوش کر سکتے ہیں آزیزی کر کے خوش کر سکتے ہیں سجدے میں گر کر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں ہاں جی ناچ کی کیفت داری کرنے خود پر ہاں جی یہ جاہلوں والا کردار ہے چونکہ لوگ جاہلوں کی پیروی کرتے ہیں تو جاہل یہی چیزیں سکھاتے ہیں کیونکہ جاہل کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ کی سچی بندگی کو انہیں پتہ ہی نہیں وہ دس در کے ہم نگر اندازاً یہ لوگ رقص کرتے ہیں ناشتے ہیں ناچتے کیسے نہتے ہیں یہ ذکر پڑھتے ہوئے ناچتے ہیں یہ نہیں ویسے ناشتے ہیں گانا پڑھتے ہوئے یہ لب نہیں ہیں ذکر پڑھتے ہوئے ناشتے ہیں اور پھر دس درگردن ایک دیگر آرن اور ایک دوسرے کے گلے میں لاتے ہیں ہاتھوں کے گلے میں ڈالتے ہیں اور رقص سما کر اور ناشنا اور سما کرنا ان کو جو ہے حلال ڈالنا اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں جن گرمی جو نرواشیا خصوصاً یہ پاک مسلک جو ہے شہشید علیہ رحمٰ کی تعلیمات میں کہیں بھی آپ کو نہ کوئی سما کا لفظ ملے گا اور نہ کوئی آپ کو رقص ملے گا شہشید علیہ رحمٰہ شریعت پر سو فیصد عمل پیرا ہونے والے عظیم صوفی بزرگ ہے عارف بزرگ ہے اور یہی راستہ سب سے برحق راستہ ہے باقی جو ہم اپنے جو دل میں آتے ہیں اپنے من میں آتے ہیں سارے کرنے والے کام جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں مزات ہے وہ کرتے وہ دین نہیں ہے زین جو اس بات نرواسی دنیا میں تصور کے نام پہ جاری کریں یہ سب گمراہی ہے توائی جس لیے امیر کا یہاں ان کو جو لوگ جو یہ غروہ حالیہ کے بارے میں کہا یہ لوگ رقص و سما کردان حلال دانہ راغص کرنے کو اور جو کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہے وہ رقص پیدا کرنے والی انسان کے اندر ناچنے کی کیفیت پیدا کرنے والی آواز میں پڑھنا جو ہے اسی کو امیر کبیر اس گمراہ برو کی سیرت قرار دیتے ہیں اور ایسا کر کر کیا تو وہ ہوش اون یہ رق و استعمال کر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے اور بے حال آ جن پھر وہ ہوش میں آ جاتے ہیں چنان کی درشاں حرکت نمن اور وہ اپنے اندر بے حال آنے یعنی اپنے اندر پھر وہ یوں سمجھو حال تاری ہو گیا بولتے ہیں اور بول کر جو ہے ایسا وہ ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے جسم میں حرکت ختم ہو گیا مر گیا ہے ایسا لگتا ہے وہاں کے مریدان ایسا اور جو لوگ اس شخص کے مرید ہیں گوئین کی شیخ حالی کر دیں اور بولتے ہیں شیخ ان میں حلول ہوا ہے ان کے مرشد اور اس نے انہیں یہ حالت تاریخ کر دیا ہے وہ واصلیت حالی کر دور اس طرح خدا سے اور شیخ سے ان کا وصل ہوا ہے ان ان تک پہنچی ہے ان کے مقام تک پہنچی ہیں آپ فرماتے ہیں وہ طالبہ مریدان باغِ راہ حقن یہ گروہ مرید باغِ راہ حقن اللہ تعالیٰ کے سچے برحق راستے کے یہ لوگ باغی ہیں ہاں اور اس کے گمراہ گمراہ لوگ ہیں اللہ کے راستے سے بٹکے ہوئے لوگ ہیں تو آزاں نگرامی رقص ناچنا سما کرنا یہ چیزیں سید علی رحمہ امیر کبیر علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہرگز نہیں ملتی ہے دیکھو آپ امیر کبیر ان چیزوں کو گمراہ لوگوں کی صفت کرا دیتے ہیں صاف اس بار میں یہ رقص و سما کردان حلال دانا رخص رقص و سما کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ لوگ بھی گانا گاتے ہوئے نہیں ناچتے تھے یہ ذکر پڑھتے ہوئے ناچتے تھے ہاں یہ کو ذکر کرتے ہوئے سما بھی یہی ہے دف ڈول وغیرہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی ذکر کو بھی لال اللہ کو صبح اللہ کو ان تصبیحات لاہی کو ہاں جی ڈول ڈماکے کے ساتھ بنجری ہاں جی اور مختلف جو ہیں دل بہلانے والی افزار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور لوگوں میں ایک مزید چلا دیتے ہیں اور اسی کو خدا سے وہلاس سمجھتے ہیں قرآن سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ الہی کی سرت میں جو ملتا ہے سچے مومنوں کے اثر ملتا ہے وہ یہ جب وہ ذکر الہی پڑھ لیتے ہیں تو بے اختیار شہزادی میں گر پڑھتے ہیں قرآن یہ فرماتا ہے جب وہ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے یا قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر ہاں جی کبھی بے ہوشی تعریف ہو جاتے ہے خدشی ہو جاتے ہیں ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں وہ روتے ہیں آہ و کرتے ہیں ہاں جی اور اس طرح اپنے دل کو جو ہے نور ال سے منور کر دیتے ہیں یہ چیزیں تو بزگان کے دل میں قرآن پاک سے بھی مل جاتے ہیں اما ناشنا رقص کرنا سما کرنا ہاں جی یہ چیزیں جو ہے ہلکی سے نہیں ملتے یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہیں ہم سب کو امیر کبیر نے بہت پہلے ہم ان چیزوں سے آگاہ کیا ہوا ہے لیکن افسوس یہ امیر کبیر کے راستے کے ماننے والے آج سے کہاں چلے جا رہے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارے مسجدوں کو ایسے غلط کاموں سے سختی سے روکا جائے کیونکہ یہ منکرات ہے اور مسجد کے توہین ہونے دینا یہ جو ہے یقینا جو ہے ہم میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں دے سکتے ان کو سختی سے روکنا چاہیے ٹھیک ہے ذکر کریں نرواشی آج ذکر نہیں کریں نرواشی جب سے ہے ذکر الہی ہر جمعرات کو ہر مسجد میں جمعے میں ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی ہوتا رہے گا اسی ترقی پر کرو جس ترقی پر ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں اور نئی نئی گمراہ کن ترک ایجاد عنا کیا جائے اور کرنے نہ دیا جائے, جائے اللہ ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے جان کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیع عطا اور ایسے گمراہ لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرما